رسول أما بعد کتاب اللہ و خیر الحدی محمد وسلم بسم الله الرحمٰن الرحيم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 حسبنا الله و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج انتیس اکتوبر دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 166 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم صورت الرات کی آیت نمبر 23 سے سے ورڈ اسٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ آیت نمبر 22 کے اوپر کنکلوژ ہوئی تھی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اور اعلانیاں بھی اور چھپا کر بھی اللہ تعالی کی راہ میں اس کے دیوے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور نیکیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں ان کے لیے اللہ کے حضور جنت ہے ان شاء اللہ تعالی یہی ٹاپک آگے چل رہے ہیں. اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنتنی وہ جنت ہے باغات ہے ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل کیے جائیں گے و منسلحمن آبَائِهِمْ اور جو کوئی بھی نیکوکار ہوئے خواہ وہ ان کے اباؤ و اجداد میں سے ہوں ماں باپ میں سے ہوں وہ اور ان کی بیویاں وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد سب کے سب جنت میں ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے یہ ٹاپک قرآن میں کئی دفعہ ہے کہ اگر اہل جنت میں سے کسی کا مرتبہ بلند ہے اور اس کے رشتہ دار ابا اجداد میں سے یا اولاد میں سے وہ نیکوکار تھے تو اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی اس نیک شخص کے مرتبے تک پہنچا دے گا حالانکہ صرف انہوں نے جنت میں ہی داخلہ حاصل کرنا ہے یعنی پاسنگ مارکس ہی لینے ہیں لیکن اگر ان کا باپ یا بیٹا ایسا تھا جو زیادہ نیکوکار تھا اور وہ اعلی درجے میں پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے اس کی بیوی بچوں ماں باپ کو بھی نچلی جنت سے اوپر والی جنت میں پہنچا دے گا علیہم من کل باب اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے کہ سلام ہو تم پر سلام علیکم تم پر سلام ہو بما صبر تم جو تم نے صبر کیا فنعم عقب الدار تو کیا ہی آخرت کا عمدہ گھر ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ مجعلنا من مان نبی نہ صدیقی ن دنیا میں یہ پروٹوکول مل جائے تو لوگ پھولے نہیں سماتے اور اگر جنت نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی کامیابیاں کسی کا مقدر ہو جائیں اس حال میں تو اس سے بڑا تو خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں انسان کو بلند سے بلند مرتبہ بھی مل جائے بہرحال اس کی کمزوری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ عارضی ہے اس کے ٹیسٹ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ عارضی ہے موت نے سب کچھ ختم کر دینا آخرت میں چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بڑی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو خاتمہ نہیں ہے اب سائمل کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو اہل ایمان کا ذکر تھا اہل جنت کا اب دوسرے لوگ والذین ادون عہد اللہ وہ لوگ جو کہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں ایک تو وہ بڑا عہد ہر انسان نے کیا ہے اس کی روح نے السطب تو کم پالو بھلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روح نے کہا تھا ہماری انسٹنٹ کے اندر توحید موجود ہے ہم نے خدا کو مانا ہوا ہے لیکن بعد میں دنیا میں آ کر کوئی شخص خدا کو رسپانس نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا جرم ہے تو جو لوگ توڑ دیتے ہیں عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور اس میں وہ عہد بھی ہے جو دنیا میں لوگ انبیاء کرام علی مسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کرتے جس طرح بنی اسرائیل نے عہد کیا لیکن جب جب عہد کیا پیغمبروں کی نافرمانی کر کے عہد کو توڑا من می ساقی بعد اس کے کہ انہوں نے وہ پختہ عہد کیا تھا وقت ما امر اللہ بھی اور وہ توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا یو سل کہ اسے جوڑا جائے یعنی رحمی رشتے وہ قطع رحمی کی روش اختیار کرتے ہیں رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں ویوف سدون افل اور زمین میں فساد کرتے ہیں لہم ولہم سوء الدار ایسے لوگوں کے لیے ہے لانت اور بہت ہی برا گھر یعنی جہنم اللہ لا تجنہ لانت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور اہل ایمان جو پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں اور جو پیغمبروں کے باغی ہیں وہ اللہ کی لانت کے مستحق ہوتے ہیں لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور یہ کوئی گالی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے کیونکہ نبی السلام نے بھی آ... بعض لوگوں کے اوپر لانت فرمائی ہے تو نبی کی شان سے یہ چیز ان کے شاعن شان ہے ہی نہیں کہ وہ گالی گلوچ کی روش اختیار کریں لانت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے بارال نبی الاسلام نے ہمیں ایک یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر لانت نہ کی جائے لیکن جو مسلمان ایسی روش اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لانت کا مستحق ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے اس پہ لانت نہیں کرنی لیکن اسے بتانا ہے کہ یہ عمل تمہیں لانت میں گرفتار کر دے گا جس طرح قرآن میں آیا لعنت اللہ کازین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے تو میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تو لانتی ہے یہ تجھ پہ اللہ کی لانت ہو ظاہر مسلمان ہے اس کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے البتہ یہ اسے بتانا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے حرکت کی ہے تم لانت کے مستحق ہو گئے لعنت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لانت یہ بھی قرآن میں آیا تو ظالم کو یہ ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ تم لانت کے مستحق ہو چکے ہو اپنے اس عمل کے سبب اور اگر وہ فساد فی ارد کرنے والے تو پھر تو اس کے اوپر قروت نازلا بھی پڑی جا سکتی ہے پھر آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے پھر وہ نہیں بچے گا لیکن جہاں پہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں آخری درجے میں کوشش کریں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر لانت نہ کرے ہاں جنرل آپ لانت کر سکتے ہیں میں کئی بار لانت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو نحق قتل کیا ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت بالکل ٹھیک ہے یقیناً ایسے ہی ہونے والا ہے لیکن سپیسیفکلی آپ جب کسی بندے کو مینشن کرتے ہیں تو اس بندے کا اور اس کے رب کا ایک معاملہ ہے این ممکن ہے کہ اس جنگ کے اندر کوئی بندہ ایسا شریک ہوا ہے کہ جسے دھوکے سے اس میں شامل کیا گیا اور وہ اس نیت سے نہیں تھا کئی لوگ چھوڑ بھی گئے تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت صاحب اقرام کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت انبیاء کرام کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت جنرل آپ ضرور بات کریں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی شخص کیا کہ میں نے اب کوشش بھی نہیں کرنی جتنا میرا مقدر ہے وہ مجھے ملے گا اس چیز کی نبی اسلام نے کبھی ترغیب نہیں دلائی کوشش بہر اللہ آپ نے کرنی ہے وفاری خوبیات دنیا اور یہ دنیا کی زندگی پہ ہی خوش ہو گئے وہ مل حیات دنیا فی الآخرت اللہ جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک حقیر سی برتنے کی جگہ ہے یعنی اس کا سٹیٹس آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ٹوائلٹ میں مجبوری انسان کو جانے پڑتا ہے نا کوئی ٹوائلٹ کو اپنا پرمنٹ گھر نہیں بناتا یہ مجبوری ہے ہماری زندگی کی اس کشتی نے اس دنیا کے پانی پہ ہی چلنا ہے لیکن اگر آپ اس پانی کو کشتی کے اندر داخل کر دیں گے پھر آپ کی کشتی ڈوب گئی تو دنیا میں ہی رہنا ہے رحبانیت نہیں اختیار کرنی لیکن اس دنیا کو اپنے اوپر ایسا غالب نہیں کرنا کہ اللہ تعالی کو آپ پسے پش ڈال دیں اس کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیں اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کوئی آیا کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی قل ان اللہ غلوم شاہ اب دیکھے سوال یہ ہو رہا ہے اور جواب کیا ہو رہا ہے جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انتظار کرو فلاں تاریخ کو فلاں موجودہ آ جائے گا جواب یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نشانی کو ظاہر فرما دے گا نبی کا کوئی اختیار نہیں اور اس طرح کا جواب قرآن میں کئی جگہ آیا ابھی ٹھیک ہے اب کوئی اللہ تعالیٰ کا کلپ چھوٹا سا کاٹ لے اور کہ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے جواب کیا دیا جا رہا ہے بھائی قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے یہ سارے جواب جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آلریڈی اللہ نے دیے ہوئے ہیں جب گمراہی اپنے پیک کو پہنچتی ہے پھر اس طریقے سے بھی جواب دیا جاتا ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے وہ سارے جواب آپ نے جمع کرنے اور یہاں اس سے مراد وہ موزات ہیں جو کافر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جب تک آپ یہ والا موزہ نہ کرتے ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے مثلا آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں جو سورہ بنی اسرائیل میں نو موڑزات آئے ہمارے سامنے کتاب لے کے اترے ہم اسے چھو بھی لیں آپ کے لیے باغ ہو جس میں آپ نگاہ دیکھ کے جو ہے وہ نہر رواں کر دیں آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے یعنی اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا نبی الاسلام کے بارے میں کافی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ نے کہا کہ ان سے فرماتا ہوں میں تو نبی ہوں میرا کام تو صرف ڈر سنانا ہے مرزاد تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا لیکن یہاں پہ یہ جواب نہیں آیا یہاں پہ جواب یہ آیا پل ان گلو میں شاہ اے نبی ان سے فرما دو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے مراد یہ کہ تمہیں ہر طرح سے سمجھا لیا اب آخری جواب سن لو کہ تمہاری قسمت میں اب یہ گمراہی مقدر ہو چکی ہے چونکہ تم نے حق بات قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی گمراہ کر دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو یہ ترجمہ بھی درست ہے الَيْهِ من انا <عَنَاب> اور اللہ تعالی ہدایت دے دیتا ہے اسے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہے اب یہ جو دوسرا پورشن ہے نا اس نے چیز واضح کر دی کہ جو اس کے پہلے پورشن میں میں, میں نے دوسرے والا ترجمہ کیا ہے نا وہ اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے کیونکہ دیکھیں جب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالی ہدایت اسے دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع لائے تو اس کو وائس ورثہ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ اسے کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہے یہاں پہ فٹ بیٹھ رہی ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع آنے والے ان کی نشانی ساتھ ہی بتا دی اللہ دینا وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں وہ تن عروب بزر اللہ اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے ذکر اللہ یہ تتم عمل آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے یہ سورت الرات کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ صبح و شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے آگاہ ہو جاؤ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگلا پورا درس اور کئی ایک لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر ہو سکتے ہیں اگر کراس ریفرنس میں ہم آیات اور احادیث کو کنسیڈر کریں یہی وجہ ہے کہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز 344 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوئی تھی نا اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ میں نے چھ لیکچر دیے تھے اللہ بذکر اللہ اللہ القلوب چھ لیکچر مسئلہ نمبر 111 سو اے بی سی پھر 112 سو اے بی سی اور تینوں لیکچر جو ہے وہ ایک ایک گھنٹے سے زیادہ ہیں چھ کے چھ لیکچر تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے صبح شام کے اذکار پہ میری ویڈیو انہی قرآن کلاسز میں سے کاٹ کے الگ اپلوڈ کی گئی اس میں میں نے اذکار کارڈ بھی سارے کور کیے ہیں کہ یہ یہ صبح شام کے اذکار ہیں یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں پھر کون کون سی قرآن کی صورتیں ہیں ان کے کیا کیا فضائل ہیں پھر ذکر کے فضائل کیا ہیں کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن سے آیات ذکر کی اقسام کیا ہے دیکھیں ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالی نے آپ کے اوپر obligatory کر دی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں وہ ہے نماز وہ عقیم صلاحت ذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا کانٹیکٹ میں بہاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام ایک سفر میں تھے رات کو مشورہ کیا کہ فجر نواز پڑھ کے ہی سوئیں گے اب سفر میں کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں رسول اللہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ ہمیں جگا دے گا حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی جو پوپ پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے تو وہ باقیوں کو جگائیں گے بس وہ بھی سو گے ہاں جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا لیکن یہاں سورج نکلا کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے مسلم میں پورا یہ واقعہ سب سے پہلے نبی اسلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے آبل اسلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو رہا اس علاقے میں شیتان کا گلبا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں آگے جا کے پڑاؤ کیا نبی الاسلام نے اپنے موزن کو بلا کے پوچھا کہ بھائی تیری ڈیوٹی لگائی تھی آگے دیکھیں اس نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا کوئی گستاخی نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ مجھے بھی آ ٹھیک ہے ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا تو نبی الاسلام نے کوئی نہیں ڈانٹا بالکل نیچرل چیز ہے اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نا یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں بھلے رات کو بارہ ایک بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائیں گے ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے کہیں فجر ہی نہ کزا ہو جائے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے پھر نبی اسلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند اور صحابہ اکرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے سے پڑھائی سورج نکلی ہوئی حالت میں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد ہے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے وہ وہ والی نماز پڑھ لے اس کے لیے اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے اس کے لیے اس کو روٹین نہیں بنانی اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی ٹھیک ہے اگر ایسا معاملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے جان بوجھ کے تو نہیں کیا اور تمہاری وہ نماز کزا بھی نہیں ہوگی ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے قزا بھی نہیں ہوئی ادا پڑھی ادا پڑھی, پڑھی ہے تو جماعت ہے نا ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آئے تلاوت کی سورہ تحا کی صلاح تعلی میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے یہ پانچ ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے ایٹ لیسٹ یہ پانچ اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے اس کی حاضری لگ جائے گی وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے وہ چاہے بوجل دل سے بھی کر رہا ہے اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی یہ نماز ڈیوٹی ہے یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے نہیں نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و دیس میں نہیں دکھا سکتے کہ خوشوخو اس کا حصہ بنایا گیا ہو کہ نماز کے اتنے فرائض ہے ان میں سے خوش و خزو بھی ایک ہے نہیں خوشوخصو کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں یہ کہیں ہی نہیں آیا کہ جو توجہ بٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ کبھی نہیں ہوا یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے ہاں باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے لیکن کہیں پہ خوشوخصو خوشو نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نمازی دوبارہ پڑے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب تو یہ پانچ اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعال سے اپنا دامن چھوڑا نہیں سکتا باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹو ہو جاتی ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اگر کانٹینیوسلی انسان پورے پروٹو کے کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیگیٹری رکھ لی اسی طریقے سے اپنے مال میں زکات دینا یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے اللہ کی یاد مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے اور یہ پتا ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکات دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکات نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ ان کے پہلوؤں کے اوپر ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا بولے باللہ بل تعلی تو یہ ایک بڑا سینسٹو ٹاپک ہے اسی طریقے سے حج وہ بھی فرض ذکر ہے رمضان کے روزے وہ بھی فرض ذکر ہے اللہ کی یاد دہانی لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ پانچ وقت رکھتی ہے یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے کچھ بھی نہیں کرتا کم از کم پانچ وقت اللہ کے سامنے جھکے چاہے وہ دل سے جھکتا ہے چاہے وہ خوش و خو سے جھکتا ہے اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے ایک وقت آئے اللہ تعالی استقامت دے گا ترجمہ یاد کریں خوش و کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے یہ وہ ذکر ہے جو فر ذکر ہے دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے لیے یوز کیا انکر انہ الحافون بے شک اس اذ ذکر یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالی کی یاد دلا دے اسی لیے اسے کہا گیا الذکر اب قرآن کی اہمیت پہ بولا جائے وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں اس کے پہلے چھ لیکچرز جو ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے چالیس علمی پوائنٹ میں ڈسکس کیے تھے جسے وہ دیکھ تیسرا جو ذکر ہے جی وہ ہے اللہ یز اللہ پیام او اقرود اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں خواہ بیٹھے ہوئے ہوں ہاں وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی الاسلام اللہ کو یاد کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے خواہ وہ جنبی بھی ہو جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا باقی ہر ذکر کر سکتا ہے صبح شام کے ازگار باقی چیزیں اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے یہ غسل وضو کپڑے پاک ہونا جگہ پاک ہونا یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی بغیر بزو کے نہیں کرنا چاہیے جی خوشبو لگا لینی چاہیے اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا سب سے زیادہ تعفن والی جگہ یونس علیہ السلام کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو اجتہادی غلطی کو معاف کیا اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ, نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا احتاب تھا پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹنڈا کر دیا لا اللہ اللہ التا سبحان کا انی گل تم نظوال لیکن سرکار یہ تین دن اور تین رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ ہاں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تین دن اور تین رات یہ کتنے بنتے ہیں بہتر گھنٹے بہتر گھنٹوں اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ بتا جائے گا آپ ذرا اس شخص کے بارے میں ویجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گپ اندھیرے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نہیں ذکر کرنا ہے اور وہاں پہ بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی لیکن اللہ تعالی نے ان کی دعا سن لی اتنی جاندار دعا تھی میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے لا اللہ التا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو غلطیوں سے پاک ہے انی کن تم نظوال میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے آجزی کا اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی عظمت بیان کرنے کا کہ اللہ تو غلطی کرنی نہیں ہے یہ تو تہ۔ تو اگر مجھ سے پرسش کر رہے ہیں نا غلطی کی تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا اور مجھے اطراف بھی ہے میں تیری طرف رجوع آتا ہوں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جامعہ ترمزیب میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معروم نہیں لوٹات اور یہ عصہ قرآن میں بھی ہے وہ کزالی کا ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جب یہ دعا آئی نا سورہ الانبیاء میں تو ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ انبیاء کی جو یہ دعائیں ہیں خصوصاً یہ والی دعا یونس علیہ السلام کی کوئی مومن بھی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے تو یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں جس کے اوپر میں نے پورا بلو کارڈ لکھ دیا اور فرض نماز کے بعد اذکار ہیں گرین کارڈ لکھ دیا یہ فرض نماز کے بعد اذکار یہ صبح و شام کے اذکار تو ان اذکار میں وہ دعائیں ہیں جو نبی الاسلام نے کی ہیں یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ ایپ بھی بنی ہوئی ہے پی ڈی ایف فارم میں بھی ہے تو یہ اذکار کریں صبح شام کی دعائیں اذکار مختلف اوقات کی دعائیں ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا باہر نکلنے کی دعا صبح اٹھتے وقت کی دعا اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے دروشیف بھی دروشیف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا جتنی بھی ہے وہ اللہ سے کی جاتی ہے اور ہر دعا عبادت ہے اعا اللہ عبادا یہ حدیث ہے نسائی کے اندر ترمزی کے اندر اور نبی الاسلام نے حدیث کے اوپر اقتفا نہیں کیا اس کے بعد آپ نے آیت پڑی ادرونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ان لدین یس تک بھی رونا عبادت ہی بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے یعنی مر سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے میں انہیں زریل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا ولی آز تعالیٰ حضور نے سورت المومن کی آیت نمبر سکسٹی پڑھی اسے سوریہ غافر بھی کہتے ہیں اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے ہاں وہ درو شریف ہو خاص صبح شام کے اذکار ہو یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں یہ اللہ تعالی کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں کوئی جنبی ہے کوئی بے وضو ہے کپڑے بھی نہ پاک ہے جس جگہ پہ ہیں وہ جگہ بھی نہ پاک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اس سے یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں مولا علی کا کال ہے جامعہ ترمزی میں سو نبی دعود کے اندر کہ نبی السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنوبی ہوں بغیر وزو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جنوبی شخص نہیں پڑھ سکتا لیکن جو اذکار ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھائی اما عائشہ سلام اللہ علیہ, علیہ اس سے زیادہ کیا بات کرتی جب جنابت کے کانٹیکس میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے خواہ وہ جنوبی ہو یا نہ ہو اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے چھوٹ دی بھی ہے بس نماز گزا نہ ہو نبیلاسلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر اٹھ کے کرتے تھے تو غسل جنابت ڈلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے فجر پڑھ کے اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی غسل کر کے زور کی نماز بس وہ گزا نہیں ہونی چاہیے تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنا جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا اللہ انی آؤ من مین الخبو جو بخاری میں دعا ہے اے اللہ و شریف جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہ دعا مانگ کے جانی ہے نا باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں وہ آپ نہ کریں تو یہ ذکر کی تین اقسام نمبر ون واقع مسلاط علی میری یاد کے لیے نواز کو قائم رکھنا اور جتنے بھی فرائض ہیں خواب وہ حج کی شکل میں ہو زکوٰۃ کی شکل میں ہو رمضان کے روزے ہو وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے رسکے لال کمانا بھی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے تو سب سے بڑا ذکر نماز اس کے بعد قرآن قرآن تو بلکہ اپنے اسٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد دہانی والی چیز لہذا قرآن کی تلاوت قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار مختلف اوقات کی دعائیں درو شریف یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو یہ تین ہی اقسام ہے ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہے اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مسل ہے یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جامعہ ترمزیم حدیث ہے ایک صحابی حاضر ہوئے رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے نبی الاسلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے بس یہ نصیحت یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں عام حالت میں بھی اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے اصل چیز ہے گاڈ ہونا بخاری مسلم میں ادیس ہے جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی اسی مسلح کے اوپر جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائر رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یعنی یہ تو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا وہ بتاتے ہیں یہ یہ حالت تھی پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے رشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا جنت دیکھی انہوں نے کہتے ہیں نہیں اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے اور کیا کہتے تھے جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے نہیں اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اچھے دو سے مانگتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا اچھا وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا گھوسے پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا کہانیوں میں نہیں میرے بھائی درسے قرآن میں وہ چاہے سے پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے خالص توحید بتا رہا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا وہ تو عدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے فض قرون یہ تو قرآن میں سورت البکرہ میں ہے اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اسے بہتر مجلس میں کروں گا فرشتوں کی مجلس میں کروں گا اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ریسپانس میں اسے یاد کرتا ہے انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے ہاں سنم نے باجا میں حدیث ہے اور یہ تالیکا امام بخاری بھی حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اس کارکارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان آزاد دل دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے زبان سے پڑھنی ہے اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو محسوس مراد یہ نہیں ہے کہ دس نماز ادھر تک سن رہے ہیں نہیں محسوس مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ وہ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے جانور کو قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہوں۔ جو ابلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی زبان کا ذکر بہرال دل کے ذکر سے افضل ہے باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے کسی کے اوپر ہم فتوا نہیں لگاتے لیکن جو اللہ تعالی نے obligatory نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے تو وہ ریاکاری نہیں ہے بعضو کا شیطان کسی کو وسفا دلاتا ہے میں جمعہ سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ در بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا یہ شیطانی وسوسا ہوتا ہے نہ اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی آپ نے خالص رہنا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے صحابہ رام نے کہا اللہ بعض ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں لیکن پھر بھی, بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے ظاہر تعریف کسی بری لگتی ہے تو کیا یہ ریا ہے آپ نے میں نہیں یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتے لیکن دوسری طرف نبی الاسلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیتان میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے لوگ ہمیں نیکو کار کہیں گے اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے پھر وہ قرآن و دیس سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی قرآن و دیس ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی الاسلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے تو میں ان کو کہہ دوں چودہ سو سال پہلے کہہ کے گئے نا اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سوریہ ون نائنٹین کہ یہ شیتان کا راستہ ہے کہ شیتان کہے گا اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ بولا آم ان فلا یورخل الہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے obligatory ہے تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی چودہ سو سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو بعض اوقات شیطان یہ بھی غصہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لو کہیں گے بڑا نیکو ہے میں گھر میں ہی پڑھ لیتا نہیں بھئی جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے داڑھی تو زیادہ چہرے پہ رکھی جائے گی نا پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں ہاں بابوں کی اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے وہ تو سامنے رکھنی ہوگی اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہہ کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے گناہ ہوں گے یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں عورت تو ظاہر اس کے لیے تو حکم ڈفرنٹ ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالی نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمس فٹ کیے ہوئے ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں انسان اللہ تعالی سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافی پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالر کے پاس نا امیرکا میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ میں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں اسلام کیا ہے تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے ینگ تھے سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے یہ اسلام کی بیسک ڈیفنیشن ہے واقعی اس یہی بات ہے اسلام کیا ہے ٹو سبمٹ یور ول اللہ کے سامنے سر تسلیم خام کرنا اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نہ پھر میں نے غور کرنا شروع کیا اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں الحمد للہ تمام تریفے اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے جو. یہ تلوار جو ہے ہر وقت لٹکی رہے گی آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پینل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں پھر قیامت میں اٹھنا ہے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے نماز پڑھیں گے وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز واقعی میں صلات تل ذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا اور نماز کے بعد بھی اذکار نماز کے اندر بھی اذکار مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ مسجد سے نکلنے کی دعا ٹوائلٹ گئے تو اس میں جانے کی دعا اس سے نکلنے کی دعا پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو بڑھ لی ہے اب زور کا وقت اتنے وجہ ہے اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہے ہیں نا وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نماز کے لیے وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے پھر نماز کا وقت آ جانا ہے پھر بازار میں جانے کی دعا سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا وہ ساری دعائیں ذرا پڑھیں کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاوں میں نظر نہیں آئے گا خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم ہوتی یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کرے اللہ دینا جو لوگ ایمان لائے وہ تتمعین قلوب ذکر اللہ اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے علا بذکر اللہ بے ذکر اللہ تتمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے یہ اللہ کی یاد میں یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے ہر ازمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے مراد یہ کہ اگر کوئی ازمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی پھر دنیا حسانہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو سبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی انا اللہ انا اللہ جی دیکھے تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی ہے ادھر بھی موت ہے اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے بیمار تھا تو جب بندہ ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ اللہ کی طرف متوجہ رہنا تو اس کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے میں کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند ریچا ہے وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے کیا لیل کی شکل میں لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہے ان کے اندر ظاہری نمازوں میں قرآن عرف لامیم سے شروع ہو کے یا سور فاتحہ سے شروع ہو کے ون ناس تک پورا سال چلے ایک ایک رکو ایٹ ایک ایک رکو کتنا ٹائم لگ جائے گا اگر یہ نماز سات منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ بیس منٹ میں ہو جائے گی یا پندرہ منٹ میں ایک رکو مغرب کے اندر پہلی رکت میں دوسرا رکو مغرب کی دوسری رقت میں پھر عشاء کی رکت میں اس سے اگلے والا رکو اور اس کی دوسری رکت میں اس سے اگلا اور اس طریقے سے فجر میں یہ چھ رقتے جو ہیں آپ کی جہرن دو مغرب دو عشاء اور دو فجر ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس کھولا ہوا ہو میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ زکوان تابی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا وہ آفز نہیں تھا تو وہ مصف ہاتھ میں پکڑتا تھا اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی اس کا مطلب آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے تو یہ دیس امام بخاری نے ایک چپٹر کی ہیڈنگ میں لی اور اس کی پوری سنسل اور مصنف ابن ابنبی شعبہ میں موجود ہے بلکہ مصنف ابنبی شاہبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے اور اٹھانے کا فائدہ یہ کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ہم سے قرآن چھین لیا مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے یہ نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکتے پوری کرنی ہے یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی ہم کیا سنتے ہیں وہی رٹی رٹائی آخری دس صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات سورے بکرا کی آخری آیات سورہ حشر کی آخری آیات وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد کوئی مسئلہ نہیں وہ مصب اٹھا کے پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا قاری ہے مصحف اٹھا کے پڑھے لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کی آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا بھائی اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے وہاں سے رکو اگلا سٹارٹ بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھائی آپ یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا اتنے رکو ہیں چھ رکو کور ہوتے ہیں نا اگر آپ چھ جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 سو بیس کے قریب رکو بنتے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو شمسی اعتبار سے رکھ لیں تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاح مسجد میں جاؤں گا تو شیڈول ایک ہی چل رہا ہے یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا اس طریقے سے دیکھ لیں سی آپ امیرکا سے کھائیں آپ سعودیہ سے کھائیں آپ جیل میں بیٹھ کے کھائیں آپ کی آنکھوں میں پٹی بندی بھی ہو آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ کے ایف سی کا چکن کھا رہے ہیں اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہزار آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں یہ بھی پرانا فکر ہے آپ تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہوں ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں اور اگر یہ تھوڑی سی ایف پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں اسلام کیا وہ کہتے ہیں ہمیں کہ ہی کچھ نہیں پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں نماز بھی شروع کر دیتے ہیں قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار کہ یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائے چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی آفس بھی ہے گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں مصحف اٹھا کے پڑھے پردے کا پردہ رہ جائے گا اگر کسی کو یہی یہ ہے کہ میں تو آفس بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا ہے کوئی نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے مصحف اٹھا کے پڑھے پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ ماڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولے جب کہ ہو ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے آپ اگر کوشش کریں نہ کہ میں چھ رکو روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی کوئی آڑے آ جائے گا کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جہرن جی نماز کیوں ہے لو سن لو پھر سمجھتے ہیں کہ جہرن یہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے آپ قرآن سنتے رہے اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبیل اسلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی فجر کی ایٹ لیسٹ چالیس منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی جی ہاں میں تو ایک ایک رکو کی بات کر رہا ہوں وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے چلے وہ نہیں ہے ایک رو بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی چھ رکو تو کور ہو گئے نا چھ رکو کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارہ ہو گیا ہر چار دن کے اندر ایک پارہ ختم ہو جایا کرے گا ہر چار دن کے اندر ایک پارا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی سات پارے اور چار مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جائے کرے گا تو چار مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں تین قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے چوتھا تراوی میں ہو جائے گا چار قرآن آپ کے تو سرکار ایک سال نہیں ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی آپ جتنا بھی پڑھ لیں نا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو دو چار بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی اتنی موٹی کتاب اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں واقعات اللہ سے رکھ دیے حکمت کی باتیں الگ سے رکھ آخرت کا ذکر الادا سے رکھ دیا ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا تو یہ قرآن ملد. ہماری زندگی میں آ سکتا تھا اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یاد رکھے جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی زیرو ٹالرنس ہے تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی مثلاً بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی جی ایک مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی ٹائم ہی نہیں ملتا تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں روٹین آپ کی کیا ہے نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو ہاں جی بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا پیدل جانا ہے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے چاہتے نہ چاہتے پندرہ منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں اور پانچوں نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا اس جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا اس میں انسان کو ترتد ہوتا ہے لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار مگر بھی میں نہیں کر سکتا میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ ایک پاؤ قرآن کور کرتے ہیں اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہو ہے لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفٹ پٹ کرنی پڑتی ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائیں گے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی ان کی شانہ زندگی ہوتی ہے لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے بالکل پھر زندگی میں سادگی آ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے آپ وہ صرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے آخرت اور تلاوت سے اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کراد کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا تو یہ ترجمے والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کرتی ہے میں کہتا ہوں جی سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی ہے جو امید کو ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی اور یہ آپ نے سمجھے یہ لوگ ہیں یہ نسلیں ہاں آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹئر اویلیبل ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں نبی الاسلام نے حضرت معاذ نے جبل سے فرمایا تھا جامعہ ترمزی میں اور سنسائی سن میں حدیث ہے اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نواز کے بعد اس دعا کو لازم کر لینا اللہ آئین علی کا و شکرک و حسن عبادتک ایک حدیث میں الفاظ ہے ربی آئین ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں اور بڑے احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں پورے پروٹوکول کے ساتھ اس میں تو میری مدد فرما اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں اس میں تو میری مدد فرما یعنی دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی غافل نہیں کرنا سبحان اک اللہ اشد اللہ الح اللہ استخر و اتوبو الیک وما علین اللہ البلاغ مبین جزاکم اللہ خی